الحمد لله العلي عن شبه المخلوم الذي باركنا حوله ولن يره من آياتنا إن نو صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلّم من موت تسليما الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله رسول اللہ سید اللہ تی دوستوں لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت کی دع بھی پناہ نجاتا فرما بسری بسری بس عزیز و دوست معراج شریف دے حوالے نال علیہ جناب دے سامنے گفتگو کراں گا شاناں کلام پچھلے جمعے نے خطبہ شریف وچ بیان کیتیاں سن علماء نے معراج شریف دے دو حصے بنائے سبحان ایک اسرا اور <صول> <دوسرا مراج س lawsuits> <سے benchmark> اسر کیا نبی سونے دی معراج شریف اللہ جیڑا مسجد حرام تو مسجد یہ ان جائے اسرا بھی آیا اسرا اسرا یا اسرا یا اسرا دونوں لوگ زمینی سفر سفرات او مسجد, حرام تو مسجد اکسا تھا. اکسا تھا؟ اور دوسرا حصہ جنہوں میاراج آخیا جہاز آخیا جہاز آخیا جہاز آخیا جہاز کی میاراج کیونکہ جیڑا شریف جیڑا اروج تو ہے یعنی بلندی بلندی اونچائی پہلے آسمان زمین تو لے کے تلا مکان تک زمین تو لے کے لا مکان تک آپ کا سفر, سفر شریف ہے بندہ بندہ زمین مسئلہ کی بندہ زمینی سیر دی انکار کرے مسجد حرام چرام مسجد اقصاد اقصاد جیڑا آپ نے سفر فرمایا ہے جیڑا بندہ این انکار کرے گا او چٹا کافر ہو جائے کیوں او نسے قرآن دا انکار کر رہے نسے قرآنی دا انکار جیڑ ہے جی تمام مفتیان کرام نزدیک کفر سارے نزدیک کفر کفر کفر اور جلا اپنے کفر دے جہلی ڈٹ جائے ڈٹ جائے ڈٹ جائے ڈٹ پھر حد ارتداد داد زمینی سیر دا جہا ذکر شریف ہے نسے قرآن جہکار دوسرا حصہ زمین تو لے کے آسمان تک ہے سالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے بیت المقر شریف میں لے جانا جبریل امین کا ہر ہر, ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا اور وہاں وہاں صاحب مقام اور صاحب منزل آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنا انبیاء کا احترام بجا لانا تشریف آوری کی مبارکباد دینا دینا حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا وہاں کے عجائب دیکھنا تمام مقربین کی نہایت نہایت منادل شدرات المن کو پہنچنا ہاں کو پہنچنا جبریلے امین کا وہاں سے معدرت کر کے پیچھے رہ جانا کہ رہ جانا سونے میرا آخری مقام ہے آخری مقام ہے است آگا جانا جبریل کا سدرا پھر رہ جانا اور حضور کا حضور کا فرمانا اور لا لا مقام سیر فرمانا ملکوت و سماوات کی سیر کرنا امت کے <french> <tide> <perspectives> <Collect puritation> لیے وہاں فریاد فرمانا نبی سرور کا جنت کی سیر فرمانا توزخ کی سیر فرمانا اور وہ چیزیں وہ مقامات وہ عجائبات دیکھنا جو کسی اور نے دیکھے ہی نہیں ہے کوئی دیکھتا کیسے اللہ نے دکھائے دکھائے ہی نہیں ہے اور پھر, اور پھر یہ سارا پھر کام, کام کر کے اسی, اسی رات کو اسی رات میں اپنے بستر راحت پر پھر واپس تشریف لانا بستر کا گرم رہنا اور پھر اور پھر کفار کا اس موجے پہ, موجزے پہ شور, شور, مچانا شور, مچانا شور مچانا اور پھر ان کی ان کی, اُن کی اُن اُن زبان, بندی زبان بندی کے زبان لیے حضور کا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بیت المقدس کا وہ سارا نقشہ بتانا نقشہ بتانا ان کے آنے والے کافلوں کے اونٹوں کی تعداد بتانا اور ان کے اونٹوں پہ لدے ہوئے سامان کی کیفیت بتانا اور ان کا وہ ایک گم شدہ اونٹ جو ان سے گم ہو گیا تھا اس کی حالت بتانا یہ تمام چیزیں احادی سے و بہت میں ذکر ہو چکی جنیاں چیزاں میں گڑیا نے یہ سارا چیزاں تمام مفسرین نزدیک کوئی اختلاف نہیں یہ سارا چیزاں چیزاں وہ ادیس جہیا حدے حد توا تر نچیاں نے جنہوں کا انکار بعد الا نے کفر لکھا بعد الا نے گمراہی لکھی جنیا گلاف روایت مبارکہ جنہ دیا سندا ٹھیک نے او مستمد نے موت مد آد آدیش چیزاں سابت نے بعض دے, دے نزدیک سیر اور نشے قرآن ہے اس کا منکر منکرے دا منکر منکر اسی واسطے اعلی حضرت سرکار نے سید احمد خان علی گڑی کفر دا فتو دی ہے کہ زمینی آسمانی دونوں سیروں کا منع ہی نہیں آخیا یہ خواب کا عالم ہے یہ خواب کی بات ہے خواب کی حالت میں ہو گل ہے تا کر کے انکار شریف دوسرے حصے کا لکھی ہے اور بعض علماء نے او لیکن تو کسی بڑی فتوا پہلے حصے تے سدے لفظ دی کوشش کرنا تاکہ گل تھوڑی کھوپڑی چہ جائے شریت روملی ہےماندار خدا دی قسم کر کے شاید یہ سمجھتے ہو سونا مولوی سلطان درا اتنا ہو کے بھٹا کرسی ہے کہ میں تلوار دھار تلوار ایماندار ہوسلا رسول ہوتا ہوں میں کھڑا ہوں اور میرے اتنے پیچھے کن وجہ نے جاسا بھی نیچ ہو گئی اپنی تے گئی گئی تے پچھلے باہر جا بان ہوے بندہ ہوئے بے ہوئے ایک دن مچھے دو چار آلے ماغ گئے پچھلیا نو پتا لگے مولوی نماز پڑھا کر دیں پوچھ آیا حضرت سی کا حساب سے یار بغیر بوجھو تو نماز ہو جی آخیا نہیں پور مارنا میں پہا دفعہ بڑی بچا ہو جاتا جے سے کوئی ایسے ستا, بندہ, ایسا ہو ستا بندہ ہو گئے تے پھر تے بھار ہی, بھار ہی کوئی نہیں تے جے شریعت رسول نو سمجھن والا ہوے اور اپنے اختتام اور انجام اور قبر اثر نو یاد رکھن والا ہوے خدا دی قسم کر گیا نا اس تو اوکھا کام کوئی نہیں ج دنیا دے اندر تیرا گناہ تیرے نال ہے تو کرے گا صرف اک ذات دا ہوے گا میں کراں گا پورے محلے دا ہوے گا پورے محلے دا کی پوری مخلوق دی تباہی اور بربادی ہوے اے سب نہیں ہے مگر رب سونے کا فضل ہو اور پیچھے میرے حضرت ورگیاں گل بنتی ہے مگر نہ بندہ باد نہیں سکتا درج کر رہا تھا کہ شریعت فرمایا وہ کزاب کزاب ہے اور اپنا, اپنا ٹھکانا جاننا کیوں یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا نظام ہے اس میں مخلوق مخلوق کو مداخلت کی مجال کیا ہے توجہ لیجے فرمائی تو الگرد ایسے لوگ جیرے نبی پاک سرکار دے میراج موجزہ میراج دے پہلے اسے دے ملکر نے وہ دے چتے کافر نے کیوں نے قرآن دا انکار کرے اور نشے قرآن دا انکار شریف افرے او اور دوسرے حصے کہ بچنا ضروری بچنا ضروری کیوں کیوں کیوں کیوں کی جے بندہ برے کی سوبت پی جائے تو سوبت اثر کرزرگ فرما نے بریا کی سوبت بچو اللہ تعالی کے فکیر درویشان کی شوبھا اختیار کروار سنگ لگو گے تو انہوں کا رنگ چلے گا جی رب دے سنگ لگو گے پھر انہوں کا رنگ چلے گا اس واسطے جی بد مدبا سنگ کرو گے تو پھر انہوں کا رنگ رنگ چلے گا احتراج جنہوں نے پاکس دنیا دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ استاد اے اے نے ہونا نے بڑی بیان دوبارہ ہو جائے گا اور جنہیں نہیں سنیا انہوں واسطے علم مولا تالا نے اپنے پاک خبیب نو موج جاتا فرمایا رسم بن گئی ہے نا گل کر رہے رسم بن گئی اور جناب نو خبر نہیں ہوئی کہ فکیر دسیا فکیر نے سمجھایا کرنا اتنا بھی نہیں آئی اللہ تعالی نہیں آئی آئی مولا سونے نے اپنے صرف صرف جنہوں مولا نے اپنے محبوب واسطے لکا کے رکھا نو جہان نو جہان نو جہان نو جہان نو جہان نو جہان نوی مخلوق تے، تے، آل محبوب, محبوب, محبوب خدا پہلے ویکی بیٹھے سن دے سن جانتے مولا نے فرمایا محبوبہ ہوں اپنے جسم کی اکھ نیچ نشا نشانیاں نشانیاں واسطے مولا نے سیر کروائیے یعنی کہ اج کل بیان بیاں ہے کہ میراج شریف واسطے کروائی گئی تاکہ مولا تالا اپنا آپ اپنے محبوب نو وکھاوے گل بیان ہے حالانکہ کہ مولا سونے بلکہ جی آپ لائیے کہ مولا نے اپنا آپ وکھاؤن لائن کروائیے پھر مننا پہ گا کہ رب سونے دا کوئی تھام مکان ہے بھئی رب نے اب پہنا کروایا, کروایا, انہی کروایا ہے اپنے گھر بلا کے زیارت کروائیے جل منہ گے تو رب سونے دا جسم مننا پاوے گا تھان ٹکا مننا پاوے گا مکان مننا پاوے گا او وہ تھان مکان تو پا کے اور یہ گل عام نہ اور جن تک کیدا نہیں پچھلے جمع دسے تک امل تک قبول ہی نہیں پھر دے دی بارے دی ذات دے بارے قیامت دے بارے دے بارے میزان دے بارے حساب کتاب دے بارے دوبارہ اٹھان دے بارے جب تک کہ بندے کے عقیق درست نہ ہوتی ہوں جیڑا بندہ اے بیٹھا ہے کہ رب نے اپنا محبوب او سابت او اور مولا سونے دی او دی سکم لئی ذاتم اس دی مثال تے کوئی ہی نہیں سا د تھا من لیا جے او دی شان ہے تھانکان تھان، تھان، ہے نہ مکان ہے نہ وجود ہے نہ وہ ہلدا نہ بہت کدا نہ پیتا یہ سارا چیزاں مخروب واسطے خال کے دوسری گل اگر یہ کہیے کہ رب سونے لیا اپنے محبوب اپنی زیارت اتراض ہوا آم مو می واسطے فرما تو آم مومی مولا فرما ہے بولی الْوَرِيد الْوَرِيد میں مخلوق واسطے مولا یہ فرما جی کوئی عقیدہ یہ رکھ لے لے کہ مولا سونے نے اپنے محبوب نو اپنی زیارت لئی بلا اپنا آپ وکھاؤں لی بلا دے وہ لکھاں خرابیاں آ جان گیاں خدا دی قسم کر گیا نا مولا سونا اے خاجہ محمد شفی چشتی ورگے فقیران آباد رکھے نہ بھی بچائے مولا سونا, آباد رکھے جنہاں نے وغیرہ جنہ کٹر خدا دی کسم کر گیا تسا دے سن چڑیا وے سن چڑیا آوے استا یہ گل بیان کی تھی لیکن تسا یہ حقی دی حقیقت نہیں پائی یہ اگر کوئی بندہ یہ تسلیم کر پے کہ رب نے اپنی نہیں ہزار خرابیاں کی پال رب سونے دا جسم سابت گا رب سونے دا مکان ثابت ہوے گا اور دوسری جہی ویزور ہوئے خراب ہوگلی بری تھوڑی شہرد تھی کریب شہرد تریب محبوب نا کروایا کروایا دور محبوب تھی مومنی قریبے، اپنے محبوب نو پینڈا کرا کے اپنی ریارت کرائی تو خدا دیا بندے آؤ یہ سٹو اصلو گل ہی گلت کر کے سڈے والا فروندے جڑا یہ اکیلا رکھے وہ بھی اصل کی قرآن دے مطابق یہ ہوئی رب نے اپنی نہیں بلایا رب نے اپنے وگرنا وگرنا وہ ذات کی مثال کوئی نہیں یاد رکھیا جے جڑے حدیث بادی سے کلسی د محبوب کریب اور کلام دی اجازت نہیں اولا ماں کلام کرن دی اجازت نہیں تیریاں تیری سمجھا سمجھیاں گل ہی نہیں اے یا رب سونا جان دے یا سونا محبوب جان دے تینوں ملو سمجھ آ ہی نہیں سکیاں تو لمانے کے کلام کرنے کو منع فروا جائے کہ بتشا کلام نہ جائے جی کوئی کرتا بتشا کلام کرے وہ اپنا ایمان بہت ڈوب بہت وغیرہ وغیرہ خدا کی قسم کر گان وہ شان ہے وہ شان ہے وجود رکھ دے نہ مکان رکھ دے نہ وقت کا نہ دن دا محتاج نہ رات دا محتاج نہ بخ دا نہ جرابے والی <سؤال> محتاج نہ کھانے او دی رات دان دی رات دانے اے ساریا گلیں مخلوق واسطے نے وہ سارے نقش مکان تا ان میرے اعلیٰ درخت فرما نے حضرت درخت نے فرمو دے نے آپ دا شیر سنا لگا تک لگ جائے آپ ہوئی سی دے ہوئی آلاترتہ کی را بھی یہ ہوئی سی آدرت فرما نے فرمایا وہی لا بویلا مکا مکی ہوئے وہی لا مکار کے مکی ہوئے سراری <töst> <töst> وہ نبی <immig offs> ہے جن کے مقام حضرت فرما رہے فرمائے اے سدرا تلم تے جانا عظیم تے جانا لا مقام جانا اے سونے محبوب دے مقام لے رب کا مقام لے رب سو رب سو اپنی شان دے مطابق ہر موجود،, موجود اپنی شان دے مطابق او دی شان ہوں کوئی آخے کی اتران تھانے بس مان نے فرمایا اتھ وہی مننے جی اان حضرت فرما نے فرمایا وہی لا مکان کے مکین ہوئے سرے علی تاختی نشیں ہوئے وہ نبی ہے جن کے حسی مقام نبی ہے جلد کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جسی کا مقام نہیں سبحان اللہ سبھان لو وہ نبی ہے جن کے حجی مکان بہت ہے جسی مکانگی گلے ہوئی گالے ہوئیے بھی یہ ہوا سر جانا سونے دبتہ دے نے فرما نے سوفیا فرما نے سفیا فرما نے سوفیا نئی جانے پاک ہو جائے پورا پاک ہو جائے تو فرمائی دا دل رب سونے کا ارش بن ستا ہے محبوب نے ایسا پینڈا کروایا گیا پہلے دسیا خرابی نہیں لکھا خرابیاں ہو خرابیاں اپنی بھی آرت لائی کرائیے قرآن مولا سونے نے آیا اندر جا فرمایا لی اپنی پنجابی ہر بندہ اپنی زبان مگر عربی زبان ہو بلی زبان جد جی قرآن, قرآن اترا سی وہ فسی و بلیگ لوگ ہوں چندلا پا کے حیران ہو جی نوریا ہوں سب تو مولا سونے محبوب کا انکار ہوا لام نوریا ہسل سی کا نوریا ہو کے دکھائیں <ماند> دکھائیں دکھائیں ہم دکھائے اے کسے اے جی <ماند> جملے دے بعد آ جملے کا سبب بیان کر اردو جمل ہے اردو کا ایک جملہ ہے بلایا بلایا اب اس بلانے کا مقصد پتہ نہیں تھا پتا فلاں دن تجھے بلایا تھا بلایا آگے مقصد بیان کرتا ہے کہتا ہے تا کے فلاں دن تجھے بلایا تھا بلایا تا کے یہ تا کے جو معنی ہے یہ اردو کے پیچھے والے جملے کا سبب بیان کر رہا ہے کیوں بلایا تھا پچھے جملے کا سبب بیان کرنی مولا نے فرمایا لی نوریا ہم نشانیاں دکھائے اے سیر کیوں کرائی ہے اندر بڑیان بڑیان باری کیا جاننا فرد واجے پر سانو پتہ ہی نہیں سانو خبر ہی نہیں سڑکے جاوا مولا سونے نے فرما فروا دے محبوبہ اسا تینو سیر کروائیے تا کہ اصا تین اچائے بات وائیے لکڑیاں مدوکا پستول تھوٹے وہ اجائبات کیوں آدھے تسی ویٹیاں نہیں ہوں تصوی ویک ہو وہ تاستے اجوبا نوی گل محبوبے خدا محبوبے خدا مولا سونے لے محبوب واسطے رکھے کی مطلب مطلب کی مطلب محبوب دی نظر تو جھل نہیں سن پر ہور ہو سن مولا نے وہ واحل محبوب نو سیر کرائی مکان کوئی تھان ٹکا نہیں آخر پیر باہو کی زبان چڑا میرا سلطان الا رفیل فرماؤں سمجھا <ملا> مولا سونے دنال, <ملا> مولا سونے نسبت والیاں چیزاں <ملا> جی روح بیت اللہ اللہ روح بی اللہ دا دا اللہ روح اللہ اللہ ناقت اللہ اللہ دی اللہ, اللہ, دی اللہ, اللہ دی مت کوئی جاہل دھوکھا کھا جا مت کوئی جاہل کھا اللہ دے آئے اللہ مولا نے اے اے بابو روح اللہ مولا سونے نے حضرت عیسیٰ سرکار بارے فرمایا کیا تھا ادرت سلام کی اوٹنی اٹھنی بزرگ فرما نے فرمایا جنیاں چیرہ نسبت والی شاندر بزرگی نیا نئے مسجد نو فرما کے اپنا گھر فرما کے مسجد کی شان بیان فرمائیے اللہ تعالی نے اللہ اپنے ہاتھ محبوب محبوبی سال علیہ اسلام کی اونٹنی نو اللہ دی اونٹنی فرمائے مولا نے آپ دی اونٹنی دی شان و شوکت بیان فرمایا نسبت اپنے ول کر کے کیونکہ جی عظیم نسبت عظیم ہو جاوے بھی نسبت سد کے جا مثال لینا مثال لینا صحابی صحابی اور غیر صحابی برابر کیوں نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو کیوں صحابی اکھ کی دی صحابی دی دی نسبت چہرا تو ہو گئی शौकत रू बयान फरमा जाए अगर ना, ना हकीकत उ है जी अर्द कर बैठा वा मत तू समझी मत तू समझी के हाथ हो पैर हो नहीं میں ہاتھ بن جانا میں وہ بن جانا کن بن جانا اندی اکھا بن جانا وہ بھی ہوئی رات کے مولا سونا فرما ہاتھ آ پیر آئی ہوا میری آ جی جدو رب سونے کی طاقت آ جائے میرا محکم دین سیرانی باول پوری فرما فرما نے فرمایا یار, مرد مرد مرد مرد مرد مرد یار mijn, میں میں بڑی کوشش کی تھی کی پر کرا کی ساری روئے زمین ایک قدم بنتی دیئے دوسرا عرش ارش ٹک کرنا رب سونے کا جیسے سلادوں نے فرمایا فرمایا نہ رب ارشی محل Oh! Uh... مل پڑیا جدہ مرشد جی مل پڑے باہو چھٹے پل ادا مولا سونے نے فرمایا فرمایا ہوں دوسرا سبب دوسرا مقصد دوسرا سبب اجائے بات والا وہ اجائے بات والا نشانیا والو مولا نے وادے فروایا وا دے اصا اپنے بندے نو سیر کرائیے تاکہ تاکہ امر ابھی نشانیاں وقائیے سب تو پہلے ضروری سب تہلے ضروری نبی پاکوت نبی پاک سرکار ਦੀ رسالت شریف آپ کا تھیم شریف آپ کی ذات شریف آپ شریف کما کھو وہ بندہ من سکتا جاپی ذات کے بارے آ بزرگ فرما نے نبی ذات دے بارے ذات دے بارے عقیدہ ادا ہی ٹھیک ہو سا جی عقیدہ رب دے بارے ٹھیک ہو مزوش تے تے مزوش nice. خراب خرابی لگی پی سندا پیے گا جہالت جہالت نچدی خریے ملا ممبر چہ کے ممبرا چہ کے قوم دا بٹا گول کی الماری کی واپ نے باہر آ کے بلے بلے بلے بڑی کتاب ہاں او کیوں کیوں اس واسطے یاد ٹی وی تو جان نہیں تو یا ٹی وی یا مواد یا واٹس ایپ دا مواد سیہ کو بڑا حوالہ دینا اخبار نبی فاق <تصفيق> نے فرما لے سلقبروکل موہا دوسری روایت جیڑی گل دی تحقیق نہیں وہ بیان نہ کرو جی سنی پر جنوب اپنے دی دین ایمان دیمان خبر دی خیر منگلہ ہوگا جا کاروباری جا وپاری تا تا دے رسالت نبوت رہے دے کمال وہ بندہ تسلیم کر سکتا بارے عقیدہ درست دے بارے آکی درست ہو سکتا و گستاخو گے رسالت گستاخ ہے تجے کوئی رسالت گستاخ ہے اپنے پرلبیاں نبی سونے نبی کردیا کردیا باقی نبیوں کی توہین ایسے ایسے الفاظ بول جان گے انہوں اتریاں پتہ ہی نہیں ہوں کہ یہ رب کی گستاخی پی ہوں یا دوسرے نبی کی پی ہوں بس وہ اپنی موجود خدا میں اپنی اپنی اکھا دکھ پہلے بڑے بڑے گزرے ہوئے بڑے بڑے لوگ گزرے بڑے آئیما اگر ہر دی شان اپنی اپنے مقام ہر اپنے مقام اور آپ بالکل ترکڑی واگ جے بیان چشکی تو بعد بس خدا کی قسم کربی سونے نشان کا بیان ہے باقی نبیا کی شان اپنے جی باقی نبیا کا بیان ہے تو سونے نبی شان اپنے آپ ود جائے رب سونے نہیں فلما جن مولوی تکریر چکبے نبی پاک نے فرمایا قربل العلم عند قرب کیا قیامت قریب آئے گی علم دنیا تو قوما لیا نبی سونے علم علم اولا ماں اپنی گرد ملے نہ علم رہا نہ چیزاں چیزاں ضروری نبی پاک دی نبی پاک, نبی پاک موجدات کمالات موجدات اور آپ سرکار دی نبوت رشالت پہلا ضروری ہے قوم کے وہ عقائد سیدھے کیتے جان جڑے رب سونے نبی پاک دے نال رب سونے دی دت دے بارے لے یا نبی پاک دی دت دے بارے لے نے گزارش کی سلاح ہو جائے ہو جائے اقیدے کی سلاح ہو دی سلاح ہو جاوے اور سانو اس بعد نبی پاک سرکار دا اے شریف سنیے نا وفاق شریف دے خطبے آپ ٹھیک حضرت سیدنا ابن عباس کوئی جی آپ انشاءاللہ شاء پھر جڑا میراج دا مقصد ہے اگلے جمعے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب